بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کو لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی سوفت عالم دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا تم کل سوف تالمو پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا چلو تالمون علم دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے لہی تم ضرور دوزق کو دیکھو گے نل یتی پھر تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے تم نل تر نیو پھر اس روز تم سے نعمتوں کے شکر کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی